ہمن قریب آپ پر اک بھاری کلام نازل کریں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل کرنے والے ہیں جس کا آپ کے جسم و جان پر بڑا بھاری اثر پڑے گا امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے آپ پر سخت سردی کے زمانے میں بھی وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی قطعہ نے قولند عقیلہ کی یہ تشریح کی ہے کہ اللہ کی قسم قرآن مذکور فرائض و حدود کو نباہنا انسان کے لیے بڑا بھاری کام ہے مجاہد نے اس سے قرآن میں مذکور حلال و حرام مراد لیا ہے فرہ نے اس سے بھاری بھرکم کام مراد لیا ہے یعنی قرآن کریم ہلکا اور سطحی کلام نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے